Organs of Defense and Defense, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کو دے رکھے ہیں اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے تو سین جو ہے وہ اس کے لیے اس کی حفاظت کا ذریعہ لیتا اور جو ایک جانور ہے سی کے جس کے بہت زیادہ وہ کانٹے اس کے جسم پر ہوتے ہیں بڑے بڑے اور جب اسے کوئی دشمن کا دیشا ہوتا تو وہ پورے اپنے وہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ گویا کہ وہ اس کی ذرا بن جاتی زرا بختر بن جاتا ہے اس کے جسم کے لیے کے تحفظ کے لیے اس کو بھی کہتے اس کی جمع ہے اللہ اتار لایا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کے ساتھ جوڑ کیا تھا ان کے قلعوں سے وہ قزافی قلوب ہم اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب مرحوبیت اتنی ہو گئی مزدلی کا مظاہرہ کیا ورنہ ابھی وہ بہت دیر تک قلعہ بند رہ سکتے تھے ان کے پاس ساز و سامان جو ہے جنگی وہ بہت کچھ تھا جو ابھی میں آپ سے ارض کروں گا فریقن تخت و فریقن تاثرون, تاثرون فریقہ تو اے مسلمان ان میں سے ایک گروہ کو ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو تم نے قتل کیا ہے حضرت سعج بن رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق تو چھ سو یا سات سو مرد ہیں جو قتل ہوئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب سے زیادہ ایسا مقام ہے کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی کسی حد کو یا اللہ کے کسی فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اپنا جی کڑا کرنا ہو پڑا ہوگا آپ روف ہیں رحیم ہیں آپ کے دل میں شفقت ہے رافت ہے رحمت ہے لیکن یہ کہ بہرحال جب دین کا معاملہ ہو اور اقامت دین کا تقاضا ہو یا یہ کہ حدود اللہ کا معاملہ ہو تو پھر سختی کرنی پڑتی جیسے کہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ خاتون جو زنا کی مرتقب ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے آ کر خود دامدی خاتون اللہ تعالی عنہ انہوں نے آ کر اقرار کیا ہے اللہ کے رسول مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی صدا رجم ہے تو مجھے پاک کر دیجیے مجھے رجم کر دی اسی طریقے سے ایک مرد بھی ہے صحابی کے دن سے اسی قسم کا معاملہ ہوا تو حضور نے اگرچہ صدا کو ٹالنے کی کوشش کی ہے یہ کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا تم یعنی جب وہ آئے تھے میں نام بھول رہا ہوں جو صحابی ہے ان کا نام مائز حضرت مائز اسلمی تو کہا کہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا لوگوں نے منہ سو کر کہا کہ نہیں نشے میں تو نہیں باقاعدہ ہوش و حواس کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے پھر سوال کیا کہ شاید ایسا ہی ہو بس کہ تم زنا تک بات نہ پہنچی ہو ویسے ہی تم نے جو بھی مقدمات اس پر اتفاق نہیں حضور میں نے زنا کیا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرف سے ورنہ یہ کہ ایک جو ہے جو اصولی جو ہدایتیں دی گئی ہیں اسلامی ریاست کے عدالتی نظام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ادرؤ انمسلم الحدود مسلمانوں سے حدود کو سزاؤں کو دور کرنے کی کوشش کرو اسی سے وہ اصول بنا ہوا ہے کہ شک کا فائدہ بلزم کو جائے گا جب تک کہ بالکل قطعی ثبوت نہ ہو جائے اس وقت تک حد جاری نہیں کی جا سکتی ذرا سا بھی شک کو شبے کا معاملہ ہو تو شک کا فائدہ جسے ہم ملزم کہہ دیتے ہیں ملزم صحیح لفظ نہیں ہے صحیح تلفظ نہیں ملزم ملزم تو اصل میں وہ پروزیکوٹر ہوتا ہے الزام لگانے والا پروزیکیوٹنگ انسپیکٹر یا جو بھی کوئی الزام لگا رہا ہے جو فردے جرم اس کو کر رہا ہے وہ ملزم ہے ملزم جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم ہوتا ہے تو شک کا فائدہ ملزم کو پہنچنا چاہیے یہ ہے کہ جو اصل میں حضور سداسن کا دیا ہوا اصول ہے اور ان حدود حدود کو دور رکھنے کی کوشش کرو ٹریگر ہیپی نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اسی میں خوشی محسوس ہونے لگے کہ لوگوں کے اوپر حدیں جاری کرو جہاں بھی گنجائش ہو بچانے کی بچاؤ لیکن یہ کہ جہاں بل بال آخر کرنا پڑے تو بارہ اللہ کا حکم ہے پھر تو کرنا ہوگا رافت اور رحمت اور شفقت ذاتی جو ہے وہ اس میں آڑے نہیں آ سکتی تو یہ معاملہ واقع آدمی تصور کرتا ہے تو ایک دفعہ درج اٹھتا ہے چھ سات سو افراد مدینے کے بازار کے اندر خندقیں کھودی گئی ہیں اور ان کو ایک ایک کو بلا کر پھر ان کی گدر ماری گئی ہے اور سب کے سب ان خندقوں میں دفن کیے گئے ہیں یہ سزا ہے کہ دو بنو کو کو دی گئی ہے کیونکہ نیا کہ بالکل یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بال برابر کا فرق رہ گیا تھا ورنہ کثر کیا رہ گئی تھی اہل ایمان کا تو آخری خاتمے والا معاملہ تھا اور اس یقین کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ جنہیں اللہ نے لوٹا دیا ورد اللہ الزین کفر خیرہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اللہ کی اپنی تدبیریں خصوصی سے ہوا ہے ورنہ بظاہر احوال تو کوئی بچنے کی شکل موجود تھی نہیں ایسے موقع پر جو بھی غداری کی گئی ہے اس کی سزا صحیح یہی اور یہ تورات کی سنیت کے عین مطابق ہے یہود پر حقیقت شورات طورات کی شریعت ہی کا فیصلہ ہے تو جو نافذ کیا ہے حضرت سعد ابن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا فریقا تقتلون بتاثر فریقہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو تم نے اسیر بنا لیا یہ اسیر بنائی گئی ہے عورتیں بچے جو بھی تھے کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھنے والے نہیں تھے چھ سات سو جوان جو لوگ تھے جنگ کے قابل ان سب کی گندم باری گئی او رسکم وَدِيَارَهُمْ وہ دیا رہا ہوں اردو تمہیں بارش بنا دیا ہے مسلمانوں ان کی زمین کا ان کے باغات تھے بہت خوشحال بڑا حال لوگ تھے باغات کھیت وہ او رسکم تمہیں بارش بنا دیا ان کی زمین کا زمینوں کا وہ اور ان کے گھروں کا اب ظاہر بات ہے کہ برون از تو سب کچھ اپنا توڑ پھوڑ کر چلے گئے تھے اور اپنے کواڑ بھی لے گئے تھے اور اپنی وہ چھتوں کی کڑیاں بھی لے گئے تھے یہاں تو انہوں نے سرنڈر کیا تو گویا کہ ان کے تمام وہ محل اور ان کی تمام بڑھیاں ان کے قلعے ان کے گھر اس کا ساز و سامان پورا کا پورا بطور مالے غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا وہ اموالا ہوں تو تین چیزیں وہ اور اموالا ہوں تمہیں بارش بنا دیا ہے مسلمانوں ان کی زمین کا بھی ان کے گھروں کا بھی اور ان کے اموال کا بھی ارول نمک اور ایک ایسی زمین کا بھی کہ جس پہ ابھی تم نے فوج کشی نہیں کی ہے جس کو تم نے اپنے گھوڑوں یا اپنے اونٹوں کے قدموں تلے پامال نہیں کیا ہے اس کے بارے میں میں ہوا کہ مولانا اسلائی صاحب نے اس کی تعبیر کی ہے اسی برو کریزا کے علاقے سے لیکن یہ کہ یہ تمام مفسرین کے بھی خلاف ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا ہے پھر ان کے امبال کے ساتھ اس کے اعتبار سے بھی بالکل ایک غلط بات ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیے بڑی حیرت ناک بات ہے اصل میں زمین جس کے اوپر کو مسلمانوں نے فوج کشی نہ کی ہو اس کے بغیر مال مل جائے تو تو مال فہ ہے وہ پھر تقسیم نہیں ہوتا مال غنیمت کی حیثیت سے بلکہ وہ پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا یہ غزۂ بری نذیر کے بعد یہ معاملہ کیا گیا قرآن مجید میں آیا ہے کہ چونکہ تم نے تو فوج کشی نہیں کی اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کر دی ہے لہذا اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ تمام اموال اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ مال فہ ہے جس پر کہ قیاس کیا ہے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران اور عراق اور شام اور مصر فتح ہو گئے تو ان کی تمام جو بھی جائیدادیں غیر منقولہ تھی اسے مال فہ میں شمار کیا لیکن بار الحضور کی حیات طیبہ میں مال فیک کا جو معاملہ تھا اس کا اطلاق ہوا تھا بنو نذیر جو کچھ عرصے پہلے سا ایک, ایک سال پہلے جو دلا کیے گئے تھے ان کے مال پر اس کی تقسیم نہیں ہوئی مسلمانوں میں بلکہ پورا کا پورا مال بیت المال کے اندر چلا گیا یہاں غزوہ بنو کریزا میں جو بھی مال ملا ہے اسے تو حضور نے تقسیم کیا ہے اور جو بھی مسلمان جنہوں نے حصہ لیا اس محاذے میں ان سب کا حصہ اس میں سے لگا کر دیا گیا اے مال اے ہے مالے غنی مت تو اس کو اس زمین اس لفظ کا مصداق سمجھنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالباً توجہ نہیں ہوئی ہے بے توجہ ہی میں ہو گیا ہے اکثر جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اس سے سمجھا ہے یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی سرزمین عرب میں جزیرہ نمایاں عرب میں ابھی ایک گڑھ بہت بڑا گڑھ جو ہے یہ کا وہ خیبر کی شکل میں موجود تھا اور وہاں بھی بڑے قلعے تھے متعدد قلعے تھے اور وہاں پر ان کے باغات تھے ان کی زمینیں تھیں دولت تھی اور دونوں قبیلے جو جلا ہوئے تھے مدینے سے وہ بھی وہی جا کر وہی پناہ گزین تھے وہی پر جا کر اور آئے بھی تھے احساب جنگے آساب نے انہوں نے حصہ بھی لیا تھا وہ واپس چلے گئے تھے تو ان کی زمین کے بارے میں اشارہ کیا جائے کہ ابھی اس زمین پر تم نے فوج کشی نہیں کی ہے لیکن ہم وہ بھی تمہیں دے چکے ہیں یعنی مشیت ایس ڈی میں اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے چنا ایک سال بعد یا دو سال بعد سمجھ لیجیے کہ ڈیڑھ سال بعد یہ ہو گیا کہ چونکہ سنچے میں صلاح حدیبیہ ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا پھر اب آپ نے چڑھائی کی ہے خیبر پر اور خیبر جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا ہے تو پھر مال غنیمت جو ہے بڑی کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور اب تک جو کچھ بھی ان پر تنگی تھی وہ سب ختم ہوئی ہے خیبر کی فتح کے بعد تو اکثر کا یہی وہ یہ رائے ہے لم تھا یہ اصل میں خیبر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ زمین بھی ہم نے اے مسلمانوں تمہیں دے دی ہے البتہ یہ کہ عالم واقعہ میں اس کا دیا جانا وہ ابھی کچھ وقت کے بعد ہوگا لیکن مشیت عزدی میں یہ طے ہو چکا ہے وہ ابھی ہم تمہیں دے چکے ہیں فکان اللہ عالم کل شعین اور یقین اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے کسی وعدے کے بارے میں نہ کسی عیسائی میں ایمان کو شک ہو سکتا ہے نہ اس میں کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں اللہ کے قدرت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ سے مایوس ہو جائے انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر اگر بد دل ہو تو وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس پر اس کا یقین اور اس کا ایمان غیر متزلزل باقی رہنا چاہیے اب یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ بھی مکمل ہوا اور غزوہ منی کنزہ کا بھی اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو غزوہ احزاب اور غزب بنی کنزہ ان دونوں کو اگر آپ یکجا کریں اور حقیقت میں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و وہ جو سیرت نبی سے ہم انقلاب کے مراحل جو مستمت کرتے ہیں اخذ کرتے ہیں تو ان میں جو آخری دور شروع ہوا کتال کا اور اس قتال کا دور ہم اس پر اب کافی اپنے نشستیں کر چکے ہیں اذنِ قتال سے پھر قتال کی فرضیت پھر اس کے اوپر جو بھی مختلف براہل آئے ہیں غزل آزاد ٹرننگ پوائنٹ یعنی اہل ایمان پر امتحانات کی سختی شدت انٹینسٹی انتہا کو پہنچ گئی اور گویا کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدل جاتی ہے جیسے کہ وہ آیت میں نے بارہا کوٹ کی اس درج کے دوران آیت نمبر دو سو چودہ سورہ بقرہ کی ہم حسب تو منتغل الجن تو علما یات کو مسل النظین خلو بل قبل کو مساسا زلزل حقاء یقول رسول اللہ, اللہ جب یہ امتحان اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو پھر انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے آیا چاہتی ہے مددل نہ ہو مایوس نہ ہو تم پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے امتحان کے اندر تم سرخرو ہو گئے تم نے اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر دیا اور یہی مقصود تھا اب اللہ تعالی کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے چنانچہ اسے نوٹ کیجئے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اعزاب کے بعد مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی چنانچہ ایک تو الفاظ وہ ہیں جو مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں نقل کیے ہیں لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے یہ حدیث کی کسی اور کتاب میں یہ الفاظ ہوں گے قریش بادام کم حاضا کم تغزو نہ اے مسلمانوں اب قریش تمہارے اس سال کے بعد اب وہ تم پر کبھی اقدام کر کے حملہ آور نہیں ہوں گے اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہو اب اقدام ہم کریں لن تنزو کن قوریش بادہ آم اس سال کے بعد اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح حضور کی نبز حضور کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل حالات کے نبز پر تھی پورا اندازہ تھا کہ اب قریش آخری بار تھی یہ اب ان میں ہمت نہیں ہے ٹوٹ چکے اندر سے اب ان کے اندر حوصلہ برقرار بار نہیں رہا تو یہ آخری بار تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شدید آزمائش آ گئی اے مسلمانوں تمہارے یہ خوشخبری ہے لن تخزو کم قریش بادہ تخزون لیکن یہ کہ بخاری شریف میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الرحیق المختون کے مصنف نے کوٹ کیے ہیں الگزو ہم اب ہم ان پر حملہ کریں گے ولا غزول اب وہ ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے نہن و نصیر و اب ہم ان کی طرف جائیں گے چنانچہ اصل میں اسی کا ظہور ہے کہ جو پھر عمرہ عمرے کے لیے آپ گئے ہیں صلاحدیبیہ ہوئی ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے اگرچہ میں آج کل جو تقاریر خلافت کے سلسلے میں میں نے کی ہے اس میں یہ بات کو میں واضح کر رہا ہوں کہ زمانے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو خوشخبری سورہ سب میں آئی تھی جو ہم پڑھ چکے وہ تو ہمارے چوتھے حصے اس کے اسباق میں سے اس میں جو فرمایا گیا تھا وہ اخرا تو حبو نسر ہے فتح بالکل اسی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ اے مسلمانوں اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور قدم تمہارے اور فتح تمہارے قدم چوبا چاہتی وَبَشِّرِ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دی میرے نزدیک یہ حضور کا یہ فرمانا کہ لن تنگزو کم قریش باد میں تم یا تنگز نغزوهم ولا یا نحن نصیر ہوں نصیر و یہ گویا کے سورہ صف کی اس آیت آیت نمبر تیرہ کے اندر جو حکم وارد ہوا ہے یہ در حقیقت اس حکم کی تعمیر میں حضور نے خوشخبری دیفیب الحا نثر المن اللہ و فطر الفریف و بشریل و اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تو آخرت ہے آخرت کا وعدہ پہلے آ چکا ہے یقفرم وم جناتا قریب و بشرلم لیکن یہ کہ ساتھ ہی نوٹ کر لیجیے کہ سورہ نور کا زمانہ ندول بھی وہی ہے اور سورہ نور میں وہ آیت آئی ہے بعد الله الزین عامن و عامل الصالحات. فنہم، فنہم من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم هم تو یہ بھی گویا کے زمانہ ایک ہے غزب آزاب کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے غزب آزاد کے بعد اور یو سمجھیے کہ فیصلہ کن سورت جو ہے بدل گئی ہے فیصلہ کن طور پر وہ ہے کہ جس کے یہ سورہ صف کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے سورہ نور کی عیسایت نمبر پچپن میں بھی اشارہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اقوال مبارکہ میں بھی اسی کا اشارہ ہے اب آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی مرتبہ پڑھنے میں آئی ہے کیونکہ یہ جو کتاب الرحیق المختوم ہے سیرت النبی کی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سے پہلے سیرت کی کتابوں میں نہیں تھی جو اس میں مجھے ملی ہیں۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ جو غزب احزاب کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے رہے تو وہ دعا جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ منزل الکتاب سری الحساب احزم الحزاب اللہ ازم ہوں اے اللہ جو کتاب کا نازل فرمانے والا ہے اب دیکھیے اندازہ کیجئے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت اللہ کا حوالہ نازل قرآن کے اعتبار سے نادل کرنے والا قرآن کا اللہم منزل القرآن منزل ال کتاب منزل ال کتاب الحساب اور یہ بخار شریف میں الفاظ موجود کہ حضور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جس نے کتاب نادل فرمائی ہے قرآن کا نادل فرمانا فرمانے والا اور جو حساب لینے میں جسے کوئی وقت نہیں لگتا دیر نہیں لگتی بہت جلد حساب لے لینے والا ہے صاحب ان تمام لشکروں کو تو شکست دے انہیں تو فرار پر مجبور کرتے اللہ میں اللہ ان کو حزیمت دے ان کو شکست دے اور ان کے دلوں کے اندر زلزلہ پیدا فرما دے ساتھ ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو مال غنیمت جو اور ملا مکان ملے ساز و سامان ملا اور دولت جو ملی اس کے علاوہ جو اسلحہ پر آمد ہوا بلو قرضہ کے اس گھروں میں سے ان دلوں میں سے ان کی, ان کی مقدار یہ ہے کہ پندرہ سو تلواریں دو ہزار نیزے تین سو زیرہ اور پانچ سو ڈھالے ان کے پاس موجود تھے اور چھ سات سو لوگ موجود تھے جو جنگ کر سکتے تھے جنہیں کہ پھر قتل کیا گیا جن کی گردن والی گئی لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہمت جواب دے جائے تو تعداد ہو نفری ہو ساز و سامان ہو سب کچھ ہو لیکن یہ کہ انسان کے اندر ہمت نہیں رہتی اور پھر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا بہران اس پر ہمارا یہ آج کا سبب ختم ہو رہا ہے بارک اللہ لی ون کم فر قرآن العظیم و نفعنی نی ویا کم بل آیات وزیق